فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین پھر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس دوڑ کر گئے پھر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لے کر آئے